عليه اللہ, اللہ, اللہ, اللہ علیہ وسلم بشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى واتبع سبيل من أناب إلي محترمين شيخ مختار مدني حبيب الله ديگر اهل العلم ال محترمين إخوي اور قابل اخترام محربے میں جو داول سینٹر کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ اس اہم ترین عنوان پر جو کہ وقت کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے اس دور علمیہ کا اس سینٹر کے ذریعے سے انعقاد ہوا ہے خاص طور سے شیخ مختار مدنی حفظ اللہ کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس پورے پروگرام کے لیے ترتیب بنائی اور جو بھی تیاریاں اس کی ہو سکتی تھیں اور آپ کے مطابین نے بھی اس پورے پروگرام کا انعقاد کیا اور اس کے لیے ساری کوششیں کی اللہ رب العالمین ان تمام احباب کی ان کوششوں کو قبول فرمائیں اور اسی طرح سے ہم سب کے آنے کو بیٹھنے کو سننے کو بولنے کو قبول فرمائیں اور ان مجالس کو ہمارے لیے ان مجالس میں سے بنائیں جن کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ فرشتے ان مجالس کو گھیر لیتے ہیں اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے ثقینت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اللہ کی رحمت ان پر نازر ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین اپنے پاس فرشتوں میں ان کا تذکرہ کرتا ہے اللہ ऐसी ایسی مجالس میں ہم سب کو بیٹھنے کی توفیقہ جن سے انسان کے عقیدے اس کے منحج کی اصلاح ہوتی ہے اور اس کی زندگی میں دین اپنی واقعی صحیح شکل میں آتا ہے اور ایسی مجالس سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے جن میں آدمی کا عقیدہ بگڑتا ہے اس کے منہج میں فساد پیدا ہوتا ہے وہ عمل کی بجائے بے عملی کی طرف جاتا ہے اور حق اور اہل حق سے دور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایسی مجارے سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں جو کورس یا جو دورہ آج سے ہمارا شروع ہو رہا ہے اس کا عنوان ہے یہ منہج سلف میں سے نہیں لے سب من سلف آنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں ایک ایک کر کے تقریباً چالیس باتیں ہم دیکھیں گے یہ چالیس چیزیں ایسی ہیں جو سلف کے منحج میں سے نہیں ہے اسی لیے میں نے ان کا عنوان اس کتاب کا یا اس پورے دورے کا عنوان جو متعین کیا ہے وہ کتاب فی ما العرب عین سلف الصالحین سلف عام طور سے حدیث کے سلسلے میں چالیس کے عدد کی رعایت کرتے آئے ہیں اور کسی نہ کسی عنوان پر کبھی عقیدے کے عنوان پر کبھی جامع احادیث کے عنوان پر اور کبھی کسی خاص موضوع سے متعلق احادیث کو اور علمی باتوں کو جمع کرتے آئے اسی اعتبار سے یہ چالیس اصول ہیں یا چالیس باتیں ہیں جو منہج سلف سے دور ہیں یا منہج سلف کے خلاف ہیں اس کی ضرورت کیا ہے ایک انسان اگر حق کو جانتا ہے تو اسی کے ساتھ ضروری ہے کہ حق کے مخالف چیزوں کو بھی وہ جانے اس لیے کہ اگر انسان صرف خیر کو جانے گا تو خیر پر تو عمل کرے گا لیکن اگر وہ شر کو نہیں جانے گا تو بہت ممکن ہے کہ شر مزین ہو کر اس کے سامنے آئے اور وہ اس شر میں مبتلا قیامت تک کے لیے نے جو بات کہی ہے یہی ہے ر میں زمین میں برائیاں تیرے بندوں کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کروں گا تو بات اگر بالکل اپنی کھلی شکل میں سامنے آئے تو آدمی فوراً اس کا انکار کرتا ہے لیکن باتیں اپنی مختلف خوبصورت شکلوں میں انسان کے سامنے آتا ہے اور آدمی دھوکا کھا کے اس میں مبتلا ہو جاتا ہے گناہ کے نام پر شیطان انسان کو خواہشات میں مبتلا کرتا ہے چوری جھوٹ زناکاری شراب اور اس طرح کی جتنی برائیاں ہیں لیکن ان چیزوں کا برا ہونا انسان کی فطرت میں پیوست ہے بعض اوقات غیر مسلم بھی ان کا برا ہونا جانتا ہے لیکن جو برائیاں دین کے نام پر ہوتی ہیں اور عقیدت اور تقدس کی لباس کو اوڑھ کے سامنے آتی ہیں بہت سارے لوگ ان برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر ہم کو سواب ملے گا یہی وجہ ہے کہ ماضی میں بہت سارے فرقے دین کے نام پر گمراہی میں مبتلا ہوئے. شاید ہی ایسا کوئی فرقہ آپ کو ملے گا جو دنیا داری کی وجہ سے فرقہ بنا خواہشات کی وجہ سے یعنی شراب پینے والا فرقہ چوری کرنے والا فرقہ جوا کھیلنے والا فرقہ اس طرح کے فرقے آپ کو نہیں ملیں و دین کے نام پر کسی ایک سوچ کے حاولی کا ففاق ہے قدریا قرآن و سنت کی دلیلوں سے تقدیر کا انکار کرنے والی جہمیہ اللہ رب العالمین کے تقدس اور اللہ رب العالمین کی اونچائی اس کے غلو کو مانتے ہوئے اس کے پاک ہونے کو مانتے ہوئے اللہ کی صفاتی کا انکار کرنے والے مرغیا حدیثوں ہی کا سہارا لے کر عمل کو ایمان سے خارج کرنے والے صرف اقرار ایمان کو اپنے لکھا کے سمجھنے والے اسی طرح سے خوارج قرآن کے حاملین قرآن کے پڑھنے والے قرآن کے خلاف کسی چیز کو برداشت نہ کرنے والے لیکن اس کے نام پر صحابہ کی تکفیر کرنے والے بلکہ ہم مسلمانوں کی تکفیر کرنے والے ایک لمبا سلسلہ ہے معتزلہ یا اسی طرح سے اور کئی فرقے آئے پھر بعد کے دور میں منکرین حدیث یا اسی طرح سے اور دوسرے بہت سارے فرقے پیدا ہوئے کہ جنہوں نے دین ہی کے نام پر دین کی ایک ایسی تعبیر پیش کی جس کا دین متحمل نہیں ہے ان گمراہیوں کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے جوا شراب چوری اور اس طرح کی چیزیں ان کی برائی کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے لیکن دین کے نام پر جو گمراہی آتی ہے ان کا سمجھنا عام انسانوں کے لیے مشکل ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات ایسے لوگ بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو تھوڑا بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں یہ تھوڑا بہت پڑھا لکھا, لکھا ہونا بڑا خطرناک ہوتا ہے ادھورا علم انسان کا بہت بڑا دشمن ہوتا ہے لہذا ایک انسان گمراہ کیوں ہوتا ہے وہ گمراہ اس لیے ہوتا ہے کہ حق اور باطل کو سمجھنے اور پہچاننے کا پیمانہ ہی اس کا غلط ہوتا ہے اگر انسان کا پیمانہ غلط ہو تو ہر چیز کو جانچے گا اور صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح سمجھے گا لہذا سب سے پہلے ضروری ہے کہ دین کو سمجھنے کا طریقہ ہمارا صحیح یہ منہج ہے جو ایک انسان کو دین کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لائق بناتا ہے اگر انسان کا منہج صحیح ہو تو ایسا انسان اس اپنے عقیدے کی بھی اصلاح کرتا ہے اور اپنے اخلاق و اعمال اپنی عبادات کی بھی اصلاح کرتا ہے لیکن اس کا منہج ہی اگر غلط ہو دین کو سمجھنے کے اصول ہی اس کے غلط ہو تو ایسا آدمی دین کو سمجھنے کی مخلصانہ کوشش کے باوجود بھی گمراہ ہوتا ہے بہت سارے صوفیوں کو آپ دیکھیں گے ان کی نیتیں اچھی تھی بظاہر جہاں تک ہم جانتے ہیں ان کی نیتیں اچھی تھیں انہوں نے اتنی قربانیاں دی ظاہر بات ایک آدمی کسی چیز کو حق سمجھتا ہے تو اس کے لیے اپنا سب کچھ کھونے کے لیے تیار ہوتا ہے اپنی حلال چیزوں کو چھوڑ دینا اللہ کی رضا کی خاطر انہوں نے ایسے مجاہدے کیے ایسی چیز کی طلب میں پڑ گئے جو شریعت میں مطلوب نہیں کہ جیسے ایک قطرہ ہے سمندر میں مل جانا اس کا مقصود ہے وہ کامل تبھی ہوتا ہے جب سمندر میں مل جاتا ہے وہ قطرہ قطرہ نہیں رہتا بلکہ سمندر بن جاتا ہے فلسفہ اسی کو لے کے وہ چلے اور انہوں نے اپنے آپ کو اللہ میں نو بتا بم کرنے کی بات کی کہ بندہ اتنا اللہ سے قریب ہو جائے کہ اللہ میں کھو جائے فانی پانی فلّہ باقی بلّہ یہ اس ساری اصطلاحات آپ دیکھیں گے کیا ہے یہ اسی فکر کا نتیجہ ہے وحدت الوجود اور اس طرح کی کئی خرافات وجود میں تو معلوم یہ ہوا کہ انسان دین کے نام پر جس گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے یہ گمراہی زیادہ خطرناک ہوتی ہے اور یہ کس چیز کا نتیجہ ہوتا ہے دین کو سمجھنے کا طریقہ اس کا غلط ہے لہذا دین کو سمجھنے کے اصول اور داختیں اگر صحیح انسان کے ہوں صحیح طور سے وہ دین کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں ایسا انسان محفوظ رہتا ہے لیکن اگر وہ دین کو غلط طریقے سے سمجھے اور ایسی چیزوں کا اعتقاد کرے جو صحیح نہیں ہے جو اصولی طور پر صحیح نہیں ہے ایسا انسان گمراہ ہو جاتا ہے ہمارے سلسلے میں ایسی ہی تقریباً چالیس باتیں ہم دیکھیں گے جو سلف کے منہج سے نہیں ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم صرف غلط باتیں دیکھیں گے وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الشیاب جب ایک انسان کسی غلط چیز کو دیکھتا ہے تو اس کی بالمقابل چیز آسانی سے اس کی سمجھ میں آتی ہے لہذا جب ہم سلف کے منہج میں سے کیا چیز نہیں ہے دیکھیں گے اسی کے ساتھ ساتھ اس کی بالمقابل کیا چیز سلف کی تھی اس کو بھی ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے اسے اعتبار سے بعد ہماری مکمل ہو جائے گی اگرچہ اس کا عنوان ہے لئی سمجھ جی سلب کہ یہ چیزیں منہج سلب میں سے نہیں ہیں اصل کورس کا عنوان ہمارا یہ ہے لیکن اسی کے ذمن میں کیا چیزیں سلب کے منہج میں ہیں ان کے بالمقابل ان کا بھی انشاءاللہ ہم ہاں مطالعہ کریں گے یہ جو کورس ہے اس کی بنیاد کیا ہے شیخ محمد ابن عمر بازمول الحق اللہ ادکتور یہ ان کے کچھ نصیحت آمیز کلمات ہیں جو ایک چھوٹے سے کتابچے میں چھپے ہوئے ہیں کلمات بہت مختصر ہیں لیکن بے انہوں نے جو باتیں کہیں ہیں ان ساری باتوں کا اگر ایک آدمی گہرائی سے مطالعہ کرے تو دین کے اصولوں میں سے بہت اہم ترین اصول یہ ہیں خاص طور سے منہج کی بنیاد پر یہ اہم ترین اصول ہے انہی چیزوں کو میں نے جمع کیا ہے اور ان کو انا کے اعتبار سے ترتیب دیے تاکہ ربط ان کا باقی ہے ہم اس دورے میں انہی چیزوں کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے اور ان نصیحتوں کے ذمن میں جن دلیلوں کی بنیاد پر ہی نصیحت ہیں نصیحتیں ہیں ان شاء اللہ تلا بھی مطالعہ کریں گے اس تعلق سے سب سے پہلی چیز کیا ہے اس سے پہلے کہ ہم ان چیزوں کا مطالعہ کریں جو غلط ہیں منہج سے خارج چیزیں ہیں یہ جاننا ضروری کہ منہج کیا ہے منہج منہج یہ چیزیں منہج سلف میں سے نہیں ہیں تو منہج سلف کے معنی کیا ہے منہج کے معنی کیا ہے اور سلف کے معنی کیا ہے اس میں دو خاص لفظ ہیں سلف تو بہت سارے لوگوں کو ممکن نہیں یہ معلوم نہ ہو کہ منہج کس کو کہتے ہیں اور سلف کس کو کہتے ہیں خود شیخ نے شیخ محمد ابن عمر بازمول حفظ اللہ جو مکہ میں رہتے ہیں اور عمر امرپورہ یونیورسٹی میں استاد کی حیثیت سے آج بھی ہے اور کئی کتابیں تقریباً پچاسی سے زیادہ کتابیں ان کی چھپ چکی ہیں اور بہت ہی اہم ترین عناوین پر ہی کتابیں ہیں جو مجموعی طور پر بھی ایک ساتھ چھپی ہیں کوئی چاہے تو ان کا مطالعہ کر سکتا ہے اس جس میں سے بہت ساری منہج سرحد سے متعلق بھی ہیں فرماتے ہیں اپنی کتاب ان کے جو مجموع رسائل چھپے ہیں مجموعہ الرسائل المن حجیہ النصح والارشاد اول اس میں جلد نمبر ایک صفحہ نمبر نو پہ فرماتے ہیں المن حجو سبیر ہے عربی زبان میں منہج کا لفظ آتا ہے راستے کے لیے آپ کو انشاءاللہ نوٹس بھی دیے جائیں گے تاکہ یہ چیزیں آپ کے سامنے رہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اب ہم کہاں چل رہے ہیں اور اس کے نوٹس بھی اگر آپ لکھے لیں کیونکہ دریا ضمن میں آئیں گے تو انشاءاللہ شاء آپ کے لیے مفید ہوں گے المنحج و فریق والطریق الواضح عربی زبان میں منہج کا لفظ سیدھے راستے کے لیے آتا ہے واضح راستہ جس میں کوئی کنفیوژن نہ ہو اب طریق ہے, والمراد ہونا. یہ مراد کیا ہے؟ يجر الى معرفت کسی بھی چیز کی معرفت کے لیے ایک خاص خطہ پر ایک خاص طریقے پر چلنا جس سے اس چیز کی پہچان معرفت صحیح سمجھ حاصل ہو اس راستے کو منہج کہتے ہیں کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے جس راستے پر چلا جاتا ہے جو متعین راستہ ہوتا ہے جو باصول راستہ ہوتا ہے جن اصولوں کی بنیاد پر کسی چیز کو سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں اس کو منہج کہتے ہیں کہتے ہیں وشرفی نسبت کہتے کہتے سلف کی طرف نسبت کرنے کو کہتے ہیں سلف والا، سلف سے نسبت رکھنے والا سلف سے تعلق رکھنے والا وکل من تقدم مِن ہیں تجھ سے پہلے آپ سے پہلے جو بھی لوگ باپ دادا میں سے گزرے ہیں وہ تمہارے سلف ہیں تم سے پہلے جو بھی تمہارے باپ دادا میں گزرے ہیں وہ سارے کے سارے تمہارے سلف میں آتے ہیں سلف کے معنی ہوتے ہیں پہلے گزرا ہوا چاہے وہ شخص ہو یا عمل علامہ خد سلف پہلے جو ہو گیا ہو گیا تو جو پہلے گزر گیا چاہے شخص ہو یا امل ہو اس کو سلف کہتے ہیں لیکن یہاں مراد اشخاص و افراد ہیں وہ لوگ جو ہم سے پہلے گزرے ہیں اور اس کی جمع ہے عربی زبان میں سلف کی جمع ہوتا ہے سلاف یا اسلاف یہ دونوں رف بطور جمع ہوتے ہیں آگے کہتے ہیں والمراد المراد گونا ماکا نالیہ کے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ وہ ومن یا احسان یہاں المنہ سے مراد وہ راستہ ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ اور ان کے تابعین ان کی پیروی کرنے والے جو سلب تھے منطبی جنہوں نے بہترین طور پر ان کی اتباع کی پیروی کی ان کا راستہ مراد ہے اور سلب سے مراد یہ لوگ ہیں طریق اللفی یاسر بحا تحقیق كان علیک رسول صلی اللہ علیہ وسلم منہج شرفی سے مراد وہ راستہ ہے جس کے ذریعے سے جس پر چل کر آدمی اس چیز کا اہتمام کرتا ہے اس چیز کا انتظام کرتا ہے کمال درجے میں اس چیز کا اہتمام کرتا ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابت صحابتی یا منہج وہ راستہ ہے جس پر صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اعتبار سے چلتے تھے اور آثار کی پیروی کرنے میں جس کا اہتمام کرتے تھے جن اصولوں کا جس راستے کا صحابہ اہتمام کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے میں اور آپ کے آثار کی اتباع کرنے میں آپ کے آثار کا اہتمام کرنے میں جس راستے پر چلتے تھے اس راستے پر چلنے کو منہج کہتے ہیں انصاحب کس طرح سے دین پر چلتے تھے کس طرح سے وہ دین کو سمجھتے تھے کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سمجھتے تھے اس پر عمل کرتے تھے کس طرح آپ کی اتباع کرتے تھے وہ جو طریقہ ہے وہ جو راستہ ہے وہ جو اصول ہیں ان کو کیا کہتے ہیں منہج وہ سلطی منہج ہے اور ہمارے سلف کون ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور وہ سارے لوگ جو ان کے بعد ان کے راستے پر چلے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالی نے لفظ منہاج کا ذکر کیا ہے منہج کا لفظ تین طرح سے آتا ہے نمبر ایک منہج دو منہج تین نہج یہ تینوں الفاظ انہیں ایک ہی معنی میں آتے ہیں منحج منہاج اور نہج قرآن کریم میں اور احادیث میں منہاج کا لفظ آیا ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے منہاجا تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شرآ اور ایک منہاج مقرر کی ہے ابن عباس رضی اللہ اس کی تفصیل میں فرماتے ہیں شر اتن سبیلاً و سننا شراطن و مدہاجا کا مطلب ہے سبیلن و سننا راستہ اور طریقہ شرائطن و مداجا راستہ اور طریقہ ابن کسی نے بالعکس بھی ذکر قول کیا ہے سنتاً و سبیلا یہ شراح کے معنی سنہ کے ہیں اور منہاج کے معنی سبیل کے ہیں اور بالعکس بھی اس طرح سے قول ذکر کیا گیا ہے جو تفسیر ابن کثیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں ابن العیر الجذری کہتے ہیں اپنی کتاب الہایت فی غریب الحدیث کی اس میں کہتے ہیں و تریق المستقیل عربی زبان میں سیدھے راستے کو کہتے ہیں اب تریق سیدھا راستہ ٹیڑھے راستے بدات والے راستے ہیں شیطان والے راستے ہیں ٹھڑے راستے گمراہی کے راستے ہیں وہ کش فہمی کے راستے ہیں ایک آدمی کا بہم ٹیڑھا ہو جائے اس کا ذہن غلط ہو جائے وہ جو راستہ ہے وہ ٹھیڑھے راستے ہیں لیکن جو سیدھا راستہ ہے ایک دینا المستقیم جس کی دعا ہم ہر حکت میں کرتے ہیں اللہ ان کو سراط المستقیم کی ہدایت دے یہ کون سا راستہ ہے سراط الدین الام علیہم یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے انعام کیا کون لوگ ہیں یہ قرآن کریم میں دوسری جگہ بیان کیا گیا کہ کون ہے مینا نبی و صدیقینہ و نبیوں کا راستہ صدیقین کا راستہ شہداء کا راستہ صالحین کا راستہ تو منہج سے مراد صراط مستقیم ہے منہج سے مراد کیا ہے صراط مستقیم لہٰذا منہج کی اہمیت اس سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ ایک انسان اگر منہج کو کھو دیتا ہے تو سراط مستقیم کو کھو دیتا ہے یہ اتنی اہم چیز ہے کہ ہر رکات میں اس کی دعا کا ہم کو حکم دیا گیا ہے اگر ایک آدمی سراط مستقیم اللہ سے نہیں مانگتا ہے ہر رکعت میں تو اس کی نماز نہیں ہوگی لاصلاۃ بفات اس آدمی کی نماز ہی نہیں ہوتی جو سورت الفاتحہ فاتحت القتاب نماز میں نہ پڑھے تو معلومات کے نئے سمرات راستہ ہے اور یہی وہ چیز ہے جو ہم ہاں ہر اللہ سے مانگتے ہیں اس اعتبار سے منحج اور صراط مستقیم ایک ہی چیز, ہے اس اعتبار سے دونوں ہی چیز ہے حدیث میں بھی منہاج کا لفظ آیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تکن و تفیق اللہ تمہارے درمیان نبوت باقی رہے گی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی رہیں گے جب تک اللہ چاہے گا عید جب اللہ چاہے گا اسے اٹھا لے گا یعنی وہی کا سلسلہ آپ جاری ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ کے اوپات ہو گئی آپ دنیا سے تشریف لے گئے وہی کا سلسلہ ختم اب اس کے بعد اللہ نبی میرے بعد کوئی نبی نہیں سم تک پھر اس کے بعد خلافت ہوگی جو نبوت کے منہج پر ہوگی نبوی منہج پر خلافت رہے گی تمالوت یہاں پر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منہج کا ذکر کیا ہے جو نبوی منہج ہے اور خلافت اسی منہج پر ہوگی یعنی صحابہ بھی اسی منہج پر ہوں گے خلیفہ بھی اور خلیفہ کے ماتحت چلنے والے لوگ بھی تو وہ پوری خلافت جو چلے گی وہ نبوی پر ہوگی ثم تک خلافت اللہ منہاج نبو پھر اس کے بعد خلافت ہوگی تو منہاج نبوت پر ہوگی فتکون ما شاء اللہ تکون جب تک اللہ چاہے گا وہ باقی رہے گی ثم عرفا اذا شاء اللہ ان اللہ پھر اس کے بعد جب اللہ چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا یعنی خلافت بھی اٹھا لی جائے گی تو معلوم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت بھی نبوی منہج پر تھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا منہج تھا جس پر آپ کے بعد خلفۂ راشدین بھی تھے اسی لیے حدیثوں میں آپ کو بار بار جوڑی کے ساتھ ملے گا علیہ کمب سنتی و سنت الراشدین تمہارے لیے میری سنت کا التظام ضروری ہے اور میرے خلفۂ راشدین کے جو کہ ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کا احتجام تمہارے ضروری ہے آپ نے ہمیشہ دونوں کو جوڑا ہے تو وہی راستہ جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے اسی پر خلف راشدین چلتے تھے اور اسی پر صحابہ چلتے تھے جیسا کہ آگے آئے گا امام احمد نے یہ حدیث روایت کی ہے اور ابن مال نمان بشیر رضی اللہ تعالی اس کے راوی ہیں اور الصحیحہ میں شیخ الباری نے حدیث نمبر پانچ پر اس کو بیان کیا ہے میں حوالے بھی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اگر واقعی بعد میں دیکھنا ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں یہاں آپ نے دیکھا کہ منہاج کا لفظ حدیث میں استعمال ہوا ہے اور آپ میں استعمال ہوا ہے کہیں کوئی ایسا نہ کہنے لگی تیسری چیز منہج منہج منہج کیا لگایا قرآن حدیث لیکن کیا خارج कदरिया जहमिया مرجیا موتزلہ اور اسی طرح سے جتنے لوگ ہیں کیا یہ لوگ بھی قرآن و حدیث کے ماننے والے نہیں تھے یہ لوگ بھی تو قرآن و حدیث کے ماننے والے تھے پھر یہ گمراہ کیوں ہوئے؟ کیا انہوں نے اپنے اپنے باطل عقائد اور افکار کے لیے قرآن و حدیث کے دلیل نہیں دی پھر گمراہ کیسے ہوئے کہ اصل مسئلہ قرآن و سنت کی فہم اور اس کی عملی تدبیر میں ہوتا ہے اس کو یاد رکھیں اصل مسئلہ اصل گمراہی قرآن سنت کی فہم میں اور اس کی عملی تطبیق میں ہوتا ہے کہ اس کو کیسے سمجھیں کیا معنی لیں اور اس پر عمل کیسے کریں لہذا یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں اس کے لیے ہم کو منہج کی ضرورت پیش آتی ہے تو ایک تو ہم نے منہج کے لفظ کو دیکھا اب ہم دیکھتے ہیں سلب کے معنی کیا اور کیا یہ کی لفظ استعمال ہوا ہے حدیث میں اور سلب کون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اللہ اذا اراد رحمت رحمت امت من عبادی قابض قبلها اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے کسی قوم کے ساتھ کسی امت کے ساتھ جب بھلائی کا ارادہ کرتا ہے رحمت کا ارادہ کرتا ہے تو اس قوم کے اس امت کے نبی کو امت سے پہلے اٹھا لیتا ہے اس کو وفات دے کر اسے اٹھا لیتا ہے پہلے نبی کی وفات ہوتی ہے اگر قوم کی ہلاکت کا ارادہ کریں رحمت کا ارادہ نہ کریں تو نبی کی زندگی میں قوم کو تباہ کر دیتا ہے نبی دعوت دیتے ہیں جو لوگ مانتے ہیں بچ جاتے ہیں جو لوگ نہیں مانتے ہیں سب کو ہلاک کر دیا جاتا ہے جیسے قوم کا معاملہ ہوا لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی امت کے لیے رحمت کا معاملہ کرتا ہے تو امت باقی رہتی ہے نبی کو افا دے دیتا ہے امت بعد میں باقی رہتی ہے فراطن و سلفن بینا اللہ تعالی اس نبی کو اس امت سے پہلے فرطن و بین دئیا اس امت سے پہلے اس نبی کو فرت اور سلغ بنا دیتا ہے فورت عربی زبان میں فورت فور اس شخص کو کہتے ہیں جو دوسروں سے پہلے جا کر تیاری کرے ہیں اسے مثلا آپ کے گھر پہ مہمان آنے والے ہیں مسجد میں آپ کو ملے کہا بس آپ پہنچیے میں آگے جا رہا ہوں آپ گھر پہ پہنچے آپ نے ان کے لیے ساری تیاری کی گھر میں ان کے لیے بیٹھنے کے لیے اور سارا انتظام کیا اور پھر اس کے بعد مہمان آئے تو جو پہلے جا کر ساری تیاری اور سیٹنگ کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں فرت جو پہلے جا کر ان کے لیے خوشخبری بنے ان کا استقبال کرے اس کو فرت کہتے ہیں اور جو پہلے گزر جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فرماتے ہیں اس اللہ اس نبی کو فضا الح اللہ بین بہن اللہ تعالی اس نبی کو قوم سے پہلے امت سے پہلے فرد انتظام کرنے والا ساری چیزوں کا اور اس کا استقبال کرنے والا اور ان سے پہلے گزر جانے والا سلق ان کا بنا دیتا ہے معلوم ہوا کہ ہر امت کا سلق سب سے مقدم اس،, اس امت کا نبی ہوتا ہے اسے اعتبار سے ہمارے لیے ہمارے اسلاق میں سب سے مقدم کون ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے آپ کو امت کیلئے صلف قرار دیا ہے تو لفظ صلف خود حدیث میں بھی آیا ہے اس حدیث کو امام مسلم نے کتاب الفضائل میں ذکر کیا ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے تو ہم نے دونوں لفظ دیکھے صلف اور منحج صلف سے مراد وہ لوگ جو ہم سے پہلے گدر گئے اور منحج سے مراد سیدھا واضح راستہ لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے ہم سے پہلے تو اچھے لوگ بھی گزرے اور برے لوگ بھی اسی لیے ہم جو قین لگاتے ہیں وہ کیا لگاتے ہیں منہج کس کا سلط سالحین کا وہ صالحین جو ہم سے پہلے گزرے ہیں نیک لوگ ورنہ ہم سے پہلے اہل بجاج اور اسی طرح سے فاسطین بھی گزرے ہیں ان کے منہج کی پیروی ہم نہیں کرتے ہیں ان کے راستے کی پیروی ہم نہیں کرتے ہیں گمراہ انسان کے راستے کی پیروی نہیں کی جاتی ہے تو پیروی کس کی, کی جاتی ہے اللہ رب العالمی پیروی کس کی, کی جاتی ہے ایک عمومی قاعدے کے طور پر اور تعین نے بیان کیا اللہ نے پیروی کا اصول بھی بتایا اور کن کی پیروی کرنا ہے بعین جس کو بتایا سورہ لکمان میں آیت نمبر پندرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ طبع سبھی لمن انا طبیع اتبا کر سبھی اس کے راستے کی یہ منہج ہو گیا من انا وئی جو مجھ سے پہلے یعنی میری طرف متوجہ ہوا جس نے میری طرف رجوع کیا جو میری طرف بڑھا جو میری طرف پلٹا تو جس نے میری طرف رخ کیا میری طرف رجوع کیا اس کے راستے کی پیروی کر تو یہاں راستہ بھی آ گیا اور شخص بھی آ گیا اس میں سارے صلح داخل ہیں اس لیے کہ یہ قاعدہ ہے یہ واحد بطور اصول ذکر کیا جا رہا ہے سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ <إِلَيْن> اس شخص کی راستے کی اتباع کر جو اللہ کی طرف ہو ہوا ہے ابن قیمۃ اللہ اس کی تفصیل میں کہتے ہیں اپنی کتاب کے علام الماقین میں قولہ سبھی لمن انا بلئی من, <إِلَيْن> مِّن صحابتی منیب ان کی وہ ابتدا لی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا لہذا صحابی کے راستے کی پیروی کرنا ضروری ہے اسے مراد اور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور وہ سب لوگ جو اللہ کی طرف واقعی صحیح طریقے سے رجوع کیے ہیں تو ان میں سب سے زیادہ اللہ کی طرف صحیح طور پر رجوع کرنے والے جن کے رجوع کو خود اللہ نے قبول کیا ہے کون لوگ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں تو کہتے ہیں کہ کل صحابتی اتباع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں میں سے تھے منیب تھے منیب انابا سے انابا اور رجوع کرنے والا تاب رجا اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بعض قیم رحمۃ اللہ نے کہا کہ پورا دین دو چیزوں پر مبنی ہے توکل اور توقل اور ہنابا. کہ ایک انسان اللہ پر اعتماد کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے کہتے ہیں یہی بات صورت الفاتحہ میں بھی ہے ایاک نام ایاک نستعین قرآن کی ایک بات دوسری بات کی وزاحت کرتی ہے سلط کا فہم بہت آدھا تھا so قرآن میں کیا فرمایا اللہ نے فرمایا کہ ایّاک نعبد و ایّاک بندہ کہ اللہ عبادت کرتے ہیں اور عبادت کے طور پر توحید کے طور پر تیری ہی طرف پلٹتے ہیں اس لیے کہ انسان کو سب سے اپنے آپ کو پھیر کے اللہ کی طرف اپنا رخ کرنا ہے انی یہ سب سے کٹ کے وہ اللہ کی طرف روک کرے وہ لدی نسلہ اللہ نے کہا بولو جنہوں نے عبادت سے اجتناب کیا جو تابوت کی عبادت سے بچتے رہے اچھا اب اس کے کی مقابل کیا ہے وہ انام و الا لیکن پھر سے اناب آیا اللہ کی طرف پلٹے توحید کے ساتھ شرک کو چھوڑ کر لحمل بشرا خوشخبری تو انہی کے لیے ہے تو یہاں پر ایک تو انبت ہے عمد و کا نسط یہ توکل ہے اللہ پر اعتماد اپنی ضرورتوں کے اعتبار سے چاہے وہ ضرورتیں دنیاوی ہوں یا اخروی دینی ہوں یا دنیا تو یہ چیز جو ہے صحابہ کے بارے میں مت کہی جا سکتی کہ سارے صحابہ اللہ کی طرف منیج ہے اللہ کی طرف پلٹنے والے تومید والے ہیں سارے کے سارے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیتی یافتہ تھے جنہیں توحید ساری امت میں سب سے زیادہ معلوم تھی سب سے بہترین طور پر معلوم تھی چلیے آگے پڑھتے ہیں صحابہ کے منہج کی پیروی اتنی اہم ہے کہ امام احمد ابن حمبر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب قصور السنہ کی شروعات ہی سے کی ہے امام احمد ابن حمبر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اصول سنت علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والاقتداء اختلاء ابہم البدع کہتے ہیں ہمارے نزدیک سنت کے بنیادی اصولوں میں سے یہ اصول ہے کیا اصول ہے جس چیز پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا سنت کا ذکر کر رہے ہیں لیکن تذکرہ صحابہ کا ہے کیوں اس نے کہ سنت کے ناقلین اور سنت پر کمال درجے میں عاملین تو کون تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ کی نگرانی میں رائج کہاں ہوئی کن افراد پر رائج ہوئی کس معاشرے میں رائج ہوئی صحابہ کے معاشرے میں اگر وہ سنت والا معاشرہ نہیں تو بعد میں کیا تصور آپ کر سکتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں ہوا ہے تو آپ فرماتے ہیں ہمارے نزدیک سنت کے اصولوں میں سے یہ ہے کہ جس چیز پر صحابہ تھے جس دین پر جس منہج پر جس راستے پر اس کو مضبوطی سے تھامے رہنا ون اقتدا ان کی اقتدا کرنا ان کے اخلاق ان کے معاملے کو ان کی پیروی کرنا ان کو اسوا بنانا وہ ترک اور بدعات کو چھوڑنا تو امام احمد ابن حنبل نے صحابہ کہ راستے کی پیروی اور صحابہ کی منہج کی پیروی کی ترغیب کی ہے کی سنت کے کی اصولوں میں سے چیز ہے شرح اصول اعتقاد اہل سنت میں امام الزائی رحمت اللہ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ منہج سلف کی اہمیت کیا ہے پھر ہم دیکھیں گے کہ کون سی نقاط ہیں جو منہج کے خلاف ہیں اور کیا منہج سلف ان میں امام الزائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اصبت اس بر نفس کا سننا اپنے آپ کو سنت پر جمائے رکھ وقف ہے صبح کفل جہاں قوم رک گئی تو بھی رک جا جس راستے پر سدف چلے ہیں اس راستے پر تو چل جس چیز سے وہ رک گئے تو بھی رک جا دیکھیں دو چیزیں سمجھنا ضروری ہے کرنے کے کاموں کو کرنا جہاں صحابہ چلے ہیں چلنا جہاں رکے رکنا وقف حیث وقف القوم کا صالح اپنے کس نے جوڑا ہے ہم نے نہیں جوڑا ہے ہم سے پہلے امام صالح کے راستے کی پیروی کر و سلوک سبھی رسلفی کا سولح ہو یام اس لیے کہ جتنا دین ان کے لیے کافی ہو گیا تیرے لیے بھی کافی ہو جائے گا نیا دین نکالنے کی ضرورت ہے دین میں اضافے کی ضرورت ہے نہیں جتنا دین صحابہ کی نجات کے لیے کافی تھا تیرے لیے بھی کافی ہے وَقُل بِمَا وَقُفَ عَمَّا قُفْ قَفْو جو قول ان کا تھا تو بھی اس کا قائل ہو جا اور جس بات کے بولنے سے وہ رک گئے تو بھی وہ بات مت بول جو قول ان کا تھا تیرا بھی قول وہ ہونا چاہیے جس چیز کے بولنے سے وہ رک گئے تو بھی رک جا صاحبہ نے کبھی نہیں پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ آج پر کیسے مستویق ہوا کبھی نہیں پوچھا کسی حدیث میں کسی روایت میں نہیں جس چیز سے وہ لوگ رک گئے تو بھی رک جا لو کا نہ یعنی صحابہ کو چھوڑ کے کوئی چیز آدمی کرتا ہے یا کوئی قول اختیار کرتا ہے تو فرماتے ہیں کہ یہ چیز اگر خیر ہوتی تو اللہ رب العالمین سلب کو چھوڑ کے تم کو اس کے لیے نہیں چونتا. یعنی اگر چیز کوئی آدمی کرتا ہے، یہ بھی تو اچھا ہے بارہ ربی الاول کا جلوس کیا غلط ہے اس میں نبی کی محبت میں ہم کر رہے ہیں انگوٹھے چننا کیا غلط ہے فاتحہ دینا کیا غلط ہے ایسی کئی خلافات آدمی امام اوزائی کہتے ہیں کہ اگر یہ چیز خیر ہوتی جو تو کر رہا ہے تو اللہ تعالی سلف کو چھوڑ کے کی تجھے کیوں چنے گا تیرے اندر کیا ایسی خاص بات ہے کہ اللہ تجھے چھپ اور ان سے چھپا رکھے ف انہم لم یُدخر عنہم خیر خبئ الکم دونہم لفضل عندکم یعنی کوئی ایسی خیر ہو تو اللہ تعالی ان سے چھپا کے رکھے اور تم کو بتائے تو ایسی کیا فضیلت تمہارے اندر ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ کچھ دے اور ان کو نہ دے دین کی کسی چیز کا فہم تم کو دے ان کو نہ دے دین کی کوئی بات تمہاری سمجھ میں آئے اور ان کی سمجھ میں نہ آئے سارے صحابہ کی جس کو نہ سمجھ پائے اور تم کئی سو سالوں کے بعد ہزاروں سالوں کے ہزار سال کے بعد تم اس کو سمجھنے والے بن جاؤ تو ایسا تم میں کیا خصوصیت ہے تمہاری کیا ایسی فضیلت ہے کہ تم کو وہ اللہ دے جو ان کو نہیں دیا دین کے فہم کے تعلق یعنی ان کی مراد یہ ہے کہ فضیلت ان کی تھی اور ان کی فضیلت علم اور عمل دونوں کے اعتبار سے تھی اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا خیر الناس قرنی سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے دور کے ہیں کسی اعتبار سے فہم کے اعتبار سے بھی علم کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے انسان کی نجات کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں قیامت کے سوالات میں سے ایک سوال کیا ہوگا ماد عام فیما عالم جو کچھ جانتا تھا اس پہ کتنا عمل کیا تو علم بھی ہونا چاہیے اور اس کے مطابق عمل بھی ہونا چاہیے لہٰذا کامیابی ہے کہ آدمی علم و عمل کو جمع کرے علم کو علم حاصل کرنا عمل نہ کرنا یہود کا طریقہ ہے علم حاصل کرنا اور علم کے خلاف عمل کرنا یہود کا طریقہ ہے اور عمل کا جذبہ خوب ہونا اور عمل کی بنا علم کی بجائے گمان پر رکھنا یہ نصارہ کا طریقہ اسی لیے انہوں نے کیا کیا گمان کی بنیاد پر عیسی علیہ السلام کو اپنا رب اور اللہ کا بیٹا بنا دیا اور گمان کی بنیاد پر رحبانیت ایجاد کر لی تو بغیر علم کے انہوں نے اپنی طرف سے دین میں اضافے کر دیے ان دونوں کے راستے سے بچنے والے کون ہیں صحابہ ہے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کو لیا محفوظ کیا پہنچایا اور نہ صرف یہ کہ اس علم کو حاصل کیا اور اس کو پہنچایا بلکہ اس پر عمل کر کے بھی دکھایا ایسا عمل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں نے اس عمل کو دیکھا آپ کے سامنے عمل کر کے انہوں نے دکھایا اور ایک برا معاشرہ عمل کرنے والا قائل کیا تو تمہارے اندر ایسی کیا خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کا فہم تم کو دے اور ان کو نہ دے ان سے کوئی چیز چھوڑ گئی اور تم کو کرنے کی توفیق مل رہی دین کی تو یہ چیز نہیں ہو سکتی ہے معلوم بھاگی امام الوزائے رحمۃ اللہ بتا رہے ہیں کہ جو سلف میں عمل نہیں تھا وہ عمل عمل نہیں ہے جو سلف کا فہم نہیں ہے وہ فہم صحیح فہم نہیں ہے جو ان کے برخلاف وہ صحیح نہیں ہے فرماتے ہیں وہ ہوم یہ کون لوگ ہیں جو قوم جس قوم کا ذکر کر رہے ہیں وہ کون ہے کہتے ہیں کہ وہ ہوم اسحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کا تذکرہ میں کر رہا ہوں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں <اللبین> <هم لہو> <فیہم> یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالی نے خود چنا ہے اور ان کی طرف اللہ کے رسول کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف نہیں بھیجا کہ تمہاری یعنی قوم میں آئیں تمہارے علاقے میں آئیں جن کی صحبت کے لیے اللہ تعالی نے اپنے رسول کو بھیجا اور انہیں رسول کی صحبت کے لیے چنا جن کی تربیت کے لیے اللہ کے رسول کو بھیجا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے ان کو چنا تو یہ وہ لوگ ہیں یہ اللہ کا انتخاب ہے صحابہ کون ہیں جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا انتخاب ہے وہی صحابہ بھی اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہیں وہ اتفاقی آنے والے لوگ نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے پیدا ہونے سے کئی سو سال پہلے انجیل میں اور کتنے سو ہزار سال پہلے میں ان کا تذکرہ کر دیا تھا مت علوم پھر تو مت اللہ پھر انجیل کرات میں بھی کیا اور انجیل کوئی معمولی لوگ ہوں گے جن کا تذکرہ آسمانی کتاب میں آئے اور ان کے پیدا ہونے سے پہلے جسے رسول کا تذکرہ آ رہا ہے تورات اور انجیل میں رسول کے ساتھیوں کا بھی تذکرہ آ رہا ہے تو کوئی معمولی لوگ ہیں وہ تو یہ بہت بڑی بات ہے شان صحابہ کی کہتے ہیں کہ وصف وصفهم قال محمد رسول الله والذين ما هو اشداء على الكفار رحماء بينهم الله تعالی نے خود قران کریم میں فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر بڑے سخت ہیں اور ایمان والوں پر आपस میں बहुत رحم والے ہیں تو اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ کیا نبی صلی اللہ علیہ کے منصب کا ذکر کیا محمد الرسول اللہ آپ کی اس صفت کے ساتھ, ساتھ کی, اصحاب کی صفت بیان کی معم تو آپ کا ذکر کیا تو صحابہ کا بھی کیا ودین کفار کی جو آپ کے ساتھ ہیں تو اللہ نے بتایا آپ کے ساتھ ہیں تو آپ کے ساتھ اللہ نے ان کا تذکرہ چونکہ دنیا میں آپ ساتھ تھے صحابہ آپ کے ساتھ تھے اللہ نے قرآن میں بھی آپ کے ساتھ ان کا تذکرہ کر دیا اور قیامت تک کیلئی بتا دیا کہ یہ ساتھی ہیں میرے رسول کے وہ لدین شدہ بین جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں یہ کفار کے مقابلے میں شدید ہیں باہم رحیم ہیں جب کفار کے مقابلے میں شدید ہیں تو ان کے ایمان کی گواہی اسی سے مل گئی اور آپس میں ایک دوسرے پر رحیم ہیں ان کے حلوق کی رقت اور نرمی کا اور ان کے باخلاق ہونے کا اسی سے ثبوت مل گیا ہے تو ایمان میں قوی ہیں کپار کے بالمقابل سخت ہیں غیرت مند ہے دین کے معاملے میں اور آپس میں رحیم ہیں تو آپس میں بڑے باخلاط اور نرم ہے تو دونوں چیزیں دینی غیرت اور باہم ایک دوسرے کے ساتھ رحمت ان دونوں چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے اس کے بعد بہت سارے اور صفات بھی بیان کی جس کا موقع نہیں ہے تو اعلام الماقین میں ابن قیم نے امام الاوزائی کا ایک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کی تعریف کی ہے آپ نے فرمایا خیر امتی قرنی میری امت کا بہترین طبقہ میرے دور کے لوگ ہیں خیر امتی قرنی قرن سو سال کو بھی کہتے ہیں بعد میں ستر سال بھی ذکر کیے لیکن سو عام طور سے مستعمل ہے اس میں اور قرن ایک پوری نسل کو بھی کہتے ہیں جس کے بعد دوسرے لوگ آتے ہیں تو بہترین لوگ میرے دور کے ہیں لدین یلونا ہو پھر وہ مرتبے میں جو ان کے بعد آئیں گے ان سے کم پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے ان سے کم صحابہ تابعین اور يتبع عمران فلا بعد قرنين قرنين او امران حسين رضی اللہ, کہتے ہیں مجھے یاد نہیں کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد دو قرن ذکر کیے يلونهم يلونهم دو بار کہا یا تین بار کہا ابن حجر فرماتے ہیں کہ وقع ابھی ہو رہی رکھا ان دا مسلم ہو رہی رکھا ان داحد بھی شک اکثر ترک جو حدیث کے آئے ہیں ان میں شک نہیں یعنی دو طبقہ ہی تذکرہ ان کو یقین کے ساتھ ملتا ہے اس طرح سے شک نہیں ملتا ہے تو تین طرقوں کا ذکر آپ نے فرمایا ہے اس کے بعد کہا سوما صحابہ سے کہا تمہارے بعد ایسے لوگ آئیں گے ایسے لوگ آئیں گے کہ جو گواہی دیں گے جبکہ ان سے گواہی طلب بھی نہیں کی جائے گی یا وہ گواہی دینے لائق نہیں ہوں گے پھر بھی گواہی دیں گے جیسے کہتے ہیں نا مدی چست گواہ چست تو کوئی ضرورت نہیں ہوگی لیکن اپنے ذاتی مفاد کے لیے جھوٹے گواہ ان کے پیش ہو جائیں گے تو جھوٹی گواہیاں دینے والے آئیں گے تمہارے بعد ایسا ہوگا اس میں بعد کے دور کے لیے اگر جرا ہے تو اس دور کے لیے تعبیر اپنے آپ آ ہے کہ صحابہ ایسے لوگ تھے جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے تھے لہذا اہل علم نے کہا ہے یہ کہ صحابہ کی تعبیر ہے کہ صحابہ سب کے سب عادل ہیں ان کی گواہی معتبر ہے یہ دلیل ہے اس کی اور بھی دلیل ہیں لیکن یہ بھی ایک دلیل ہے کہ تمہارے بعد ان پوری امت ہے یعنی پوری امت کا تذکرہ ہو رہا ہے لیکن جو لوگ گواہی دیں گے لیکن ان سے گواہی لی نہیں جائے گی یعنی ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی وہ امانت دار نہیں ہوں گے ان کے پاس امانت سونپی جائے لائق نہیں ہوں گے وہ یگون وہ نظر کریں گے منت مانیں گے لیکن اس کو پورا نہیں کریں گے وہ یدہ روی مسلم اور ان کے اندر موٹاپا ظاہر ہو جائے گا یعنی وہ دنیا میں ایسولیشن والے ہوں گے تو معلوم تھا کہ یہ جو چیز ہے کہ بعد کے لوگ ایسے ہوں گے جو گواہی جھوٹی جو گواہیاں دیں گے خیانت کریں گے اور وعدے کر کے پورے نہیں کریں گے اللہ سے تو ایسے جن کا کردار کمزور ہوگا پختہ کیریکٹر کے وہ لوگ نہیں ہوں گے تو کب آنے والے ہیں بعد میں اور دنیا پرستی ان کے اندر ہوگی ہیں. تو آپ نے صحابہ کو چھوڑ کے بعد میں بات کہی تو صحابہ کا سارا معاملہ اس کے کیا ہے براکس ہے کیونکہ خیریت آپ پہلے ہی بتا چکے ہیں سب سے بہترین لوگ میرے دور کے تو آپ نے صحابہ کی تعریف کر کے بعد کے دور کے لیے بگاڑ بتایا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ سچے تھے اور ان کی گواہی معتبر ہے اور صحابہ وعدہ وفا کرنے والے تھے صحابہ امانت دار تھے بہت بڑی بات ہے اس لیے بات تو کہتے ہیں کہ سارے صحابہ کی روایتیں معتبر کیسے سمجھ میں نہیں آتا کہاں سے دلیل آئی اس کی آپ دیکھیں صحابہ کے بارے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں بتا رہے ہیں کہ تمہارے باب ایسے لوگ آئیں گے جو خیانت کرنے والے تمہارے بعد ایسے لوگ آئیں گے جن کی گواہیاں معتبر نہیں ہوں گی تمہارے بعد ایسے لوگ ہوئیں گے جو فاسق ہوں گے اللہ سے وعدہ کر کے توڑ دیں گے یہ فسک ہے تمہارے فسک اور اس طرح کی یعنی خیانت صحابہ میں صحابہ میں نہیں تھی یہ بعد کے لوگوں میں آئی صحابہ کی جو بھی کوتا اللہ نے سب کے لیے معافی کا وعدہ کر دیا ہے امام البخاری البار دونوں نے اس روایت کو ذکر کیا ہے آگے بڑھتے ہیں سلفی کس کو کہتے ہیں فراہم کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو سلفی کہنا غلط ہے کیوں مسلم ہی کہنا چاہیے مسلم ہمارا نام غیر مسلموں کے بالمقابل ہے کوئی یہودی ہے کوئی نصرانی ہے تو ہم کون ہیں ہانی کم ہم, ہم, ہم مسلم ہیں لیکن جب مسلمانوں میں اختراک ہوا تو سلف نے اپنے لیے اہل و سنت کا لقب اختیار کیا پھر مزید اختلاف ہوا تو سلف نے اپنے لیے اصحاب الحدیث یا ابد آل الحدیث یا اہل الخر کا لقب اختیار کیا تو جو سلف نے اختیار کیا ہم بھی اس کو اختیار کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم آگے بھی اس کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ امام الحا بھی کہتے ہیں اصلفی بفت حتع سلفی لفظ سلفی کہتے ہیں وہ کیا ہے سلفی سین اور لام دونوں کے فتحہ کے ساتھ اسی لیے امام ازحبی نے بالکل تفصیل کہا ہے اور اس کو کے ساتھ کہا کیا کہتے ہیں کہ السلفی سلفی دو فتحہ کے ساتھ دو زبر کے ساتھ کون سلفی کس کو کہتے ہیں کہتے ہیں وہ مذہبی سلف سلفی اس شخص کو کہتے ہیں جو سلف کے راستے پر ہو سلف کے مذہب پر ہو مذہب کس کو کہتے ہیں مذہب مذہبا سے راہبہ کے مطلب ہوتا ہے جانا سلف جس راستے پر سلف جس رخ پر سلف جہاں گئے ہیں وہاں وہ جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں سلفی سلب اس کو کہتے ہیں جہاں سلب گئے ہم وہاں جاتے بھائی ہم یہاں وہاں دوسرے راستے پہ نہیں جاتے جس راستے پر, ہی پر سلف چلے ہیں جس رخ پر سلف گئے ہیں عقیدے میں ہو آپ عمل میں ہو یا کسی بھی اعتبار سے ہو جہاں گئے وہاں جانے والا اس کو سلف ہی کہتے ہیں تو یہ آج سے تقریباً سات سو سال پہلے میں امام الرحبی نے اپنی کتاب و اعلام میں اس کو ذکر کیا ہے بطور تاریخ اس کو ذکر کیا بلکہ محدود کہتے ہیں اسی کتاب میں و اعلام نبلا میں کہتے ہیں پلب حدیث کا حافظ جو کم از کم ایک لاکھ حدیثیں اس کو یاد ہونی چاہیے مختلف عدت نے ذکر کیے کسی نے زیادہ بھی بیان کیا ہے لیکن کم از کم ایک لاکھ حدیثیں سنت کے ساتھ اس کو یاد ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں حافظ ہمارے آدمی قرآن حفظ کر لے تو حافظ ہو جاتا ہے لیکن صنع کی اطلاع میں حافظ جس کو کہتے ہیں وہ کون ہوتا ہے جس کو کم از کم ایک لاکھ حدیث ہے. یعنی سو ہزار حدیثیں اس کو یاد ہوں کہتے ایک حافظ میں جو اوساک ہونے چاہیے جو صفات ہونی چاہیے وہ یہ کیا ہے یقون تقیت وہ متقی ہونا چاہیے تقویٰ شعار ہونا چاہیے تقوا نہیں ہے تو اس کا اعتماد ہی نہیں تقوا اس میں ہو ذکیہ ہے سوجھ بوجھ رکھنے والا ہو بالکل یعنی ہوشیار ہو ذکی ہو عقل مند ہو یعنی کہ کوئی بھی آدمی اس کو بےحو بنا کے اس کو حدیث دے دے نہیں وہ ذکی ہونا چاہیے اور نقوی لغوئین نحو کا علم اس کے پاس ہو لغت کا علم اس کے پاس ہو عربی زبان ذکی ایسا انسان ہو جس کا تسکیہ ہوا ہو جو پا جس کا نس پاک ہو جس نے اپنے نس کا تسکیہ کیا ہو یا اس سے پہلے اہل علم نے اس کا تسکیہ کیا ذکی اور یعنی کہ بے حیائی کے ساتھ جو چاہے کام بازاروں میں کریں یا لوگوں کے سامنے بے تحاشا کچھ بھی باتیں کریں بے حیائی نہیں حی حیا والا ہو سلفیل اور کیسا ہونا چاہیے سلفی ہونا چاہیے یعنی جب تک کہ ایک حافظ سلفی نہیں ہوتا ہے وہ حافظ نہیں ہوتا ہے بال بات کے کی محدثین کیا ہوتے تھے خفات جتنے بھی تھے وہ سلفی تھے کیونکہ بطور قاعدہ انہوں نے امام اظہبی نے اس کو ذکر کیا اور امام اظہبی خود اسما اور اجار کے ماہرین میں سے تو امام ادا بھی محدثین میں سے ہے یعنی حدیث کی جر و تعدین کا گہرا رکھنے والوں میں سے کہتے ہیں کہ حافظ وہ ہوتا ہے جو یہ سارے اصاب کا حامر ہو اور اسی کے ساتھ ایک اہم محسوس میں یہ کیوں کیا ہونا چاہیے سارے سلب بیتے. سارے محدثین سلب بھی تھے سارے محدثین سلب کے راستے تھے اگر اسی طرح کے اقوال جمع کیا جائیں تو بہت زیادہ ہو جائے گا لیکن بطور مثال میں نے یہ بات بیان کی اور ابن امام اطہبی کا اس نے ذکر کیا خاص طور سے کہ امام زہبی کو سبھی لوگ مانتے اور معتدل مانتے ہیں شیخ محمد ابن صالبین کے بارے میں بعض لوگوں نے کہا کہ وہ سلفی کو بھی ایک فرقہ شمار کرتے تھے بعض لوگوں نے اس طرح سے مشہور کیا ہے جو کہ غلط بات ہے ان کی بات کو غلط طور سے لوگوں نے پیش کیا ہے شیخ محمد ابن ابن عثیمین کہتے ہیں صحابتی احسان فلفی ہر وہ شخص جو صحابہ طاب اور طب طابئین کے جنہوں نے احسان کے ساتھ صحابہ کی پیروی کی دونوں طبقوں نے جو ان کے تینوں کے راستے پر ہو ان کے منہاج پر ہو دیکھیں منہج کا لفظ مناج کا لفظ شخص استعمال کر رہے ہیں جو اس منہاج پر ہو فو سلفی وہ سلفی ہے ان کا زمانے میں کیوں نہ ہو وہ سلفی ہے اور بَعْدَ وہ بھی سلفی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تابعین اور تابع تابعین کے راستے پر ہو اس کو سلفی کہا جائے گا تو آر بھی سلفی ہوگا تو فتوا نور درب میں یہ بات انہوں نے کہی ہے تو یہ ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے ایک لفظ سلف کے معنی سمجھے اور اسی طرح سے منہج کے تین لفظ ہم نے دیکھے منہج منہج اور نہج اس کے معنی ہم نے سمجھے کہ سلف وہ جو ہم سے پہلے گزرے لیکن یہاں مراد ہماری سلف سولے ہوتی ہے نیک سلف اور دوسرے منہج سے مراد سیدھا راستہ ہے جو دین کے سنت کے قرآن و سنت کے سمجھنے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے یہ وہ اصول ہیں یہ وہ طریقہ ہے یہ وہ میتھڈولوجی ہے اس کو میتھڈولوجی انگلش میں کہا جا سکتا ہے یہ وہ میتھڈولوجی ہے جس کے ذریعے سے ایک آدمی صحابہ والے دین کو سمجھتا ہے تو وہ کیا ہے اور اس کی نمایاں اصول کیا ہے سلفی منہج کے نمایاں اصول کیا ہے اور اس کے برخلاف چیزیں کیا ہیں تو اس سیریز میں یا یعنی انوز میں اس دورے میں انہی چیزوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اب ایک ایک کر کے ہم وہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں جو صرف کے منہج میں سے نہیں ہے اور جو ہمارے دور کی بہت ساری غلطیاں اور خرابات ہیں اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اسی کی روشنی میں سب سے پہلی چیز ہے علم سے پہلے عمل جو چیز سرب کے منہج میں نہیں ہے سب سے پہلی چیز کیا ہے علم سے پہلے مد. اس کو سمجھنے کے لیے آپ غور کریں کہ اللہ رب العالمی نے سب سے پہلی وہی کس چیز کے بارے میں نازل کی اللہ رب العالمی نے پہلی جو پانچ آیتیں نازل کی ایک غرا بس میں عبل خلق خل انسان عالم ایک غرا اور اب الب علم علم اللہ اللہ رب نے اپنی وحی کی شروعات علم سے کی ہے جس میں کئی الفاظ ہیں جو علم ہی کے اطراف بولتے ہیں نمبر ایک ایک پڑھنا اپنے لیے یا دوسروں کے لیے ایک انسان پڑھے بطور تعلم یا بطور تعبد بطور تعلم یا بطور تعلیم اشارے طور پر پڑھا جاتا ہے ایک انسان پڑھے عبادت کے طور پر قرآن پر پڑھے یا وہ لوگوں کے سامنے دلیل پیش کرنے کے طور پر قرآن پڑھے یا وہ قرآن سمجھنے کے لیے قرآن پڑھے تو یہ جو پڑھنا ہے یہ علم حاصل کرنے کے طور پر ہے اور عبادت کے طور پر ہے پڑھنا نمبر دو پڑھنا علم کی حصول کا ذریعہ ہے اور پڑھنا علم کے بانٹنے کا ذریعہ ہے آدمی پڑھ کے دوسروں کے سامنے پیش کرتا ہے آدمی پڑھ کے خود سیکھتا ہے تو پڑھنا جو ہے ان کے حصول و تعلیم کا ذریعہ ہے بسم ربک ایک خلق خلق الانسان من امین پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو پیدا کیا جب یعنی علقہ ایک ربل اکرم پھر سے تکرار ہے, تقرار ہے پڑھ ربل اکرم تیرا رب ہر کریم سے زیادہ کریم ہے اکرم یہاں پر آیا ہر سخی سے بڑھ کے سخی ہے. ہر شرک والے سے بڑھ کے شرک والا ہے اونچا ہے کل اکرم اللہ بال قلم دو لفظ آئے جو علم سے جڑے ہوئے ہیں اللہ جس نے سکھایا بال قلم کے ذریعے سے قلم علم کی حفاظت اور علم کی اشاعت کا ذریعہ ہے تعلیم علم کے بقا اور اس کے پھیلانے کا ذریعہ ہے الم ال انسان عالم اور انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا دو مرتبہ اطراف دو مرتبہ علم اور قلم کا ذکر اور انسان کی اصل حیثیت المل الانسان عالم یا عالم نہیں جانتا تھا انسان انسان نہیں جانتا ہے تو انسان اپنی زندگی کا مقصد اپنی منزل منزل تک لے جانے والا راستہ اس راستے کی رکاوٹیں ان رکاوٹوں کا حل اس پر مداومت کے ذرائع کچھ بھی نہیں جانتا انسان اس کو بتایا کس نے اللہ نے وہی دیکھیے ساری کے سارے جو ہے علم تعلیم اور اسی سے براد اس متعلق الفاظ ہیں اس کے اعتراف یہ پانچ آئے تھے اس پر ابن طیب رحمتہ اللہ نے تقریباً ڈھائی سو دو سو صفحات لکھے ہیں مجموع بتاؤ نے اور واقعی بہت عمدہ باتیں اس پہ لکھی ہیں پڑنے جیسی ہیں اور اسی طرح سے اگر آپ تفصیل ابوا البیان پڑھیں انہوں نے بہت تفصیل سے بہت ہی دیوالت کے ساتھ اس میں لکھا ہے بہرحال تو سب سے پہلی چیز جو ہے جو سلف کے منہج سے نہیں ہے وہ ایک ایک آدمی عبادات کو اہمیت دے عمل کو اہمیت دے لیکن علم کو اہمیت نہ دے کیا علم ہے چلو عمل کا اس سلب کا منہج نہیں ہے بلکہ سلف کیا کرتے تھے عمل سے بہلے علم حاصل کرتے تھے اس تعلق سے شیخ محمد ابن عمر بعض من حفظ اللہ کہتے ہیں لیسا ممنحج من السلف العمل قبل العلم انما کانو یبدعون بالعلم قبل العمل قال تعالی فعلم انہو لا الہ الا اللہ وستغف لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات یہ سورہ محمد کی آیت نمبر انیس کہتے ہیں علم سے بہلے عمل کرنا سلق کا منہج نہیں سلق عمل سے پہلے علم سے شروعات کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی جان لیجیے کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اور اپنے لیے اور ایمان والوں کے لیے خطاؤں کی مغفرت کی بھی دعا کرتے رہیے خطاؤں کی مفرت بھی طلب کرتے رہیے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالی نے بھی فعلم سے آیت کی شروعات کی ہے فعالم اللہ اور اس کے بعد استغفار کا ذکر کیا ہے جو کہ قول بھی ہے اور عمل بھی ہے کہ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی مفرت طلب کرنا تو عمل کو بعد میں ذکر کیا اور علم کو پہلے بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے اگر آپ بھی علم حاصل کرنے میں لگے کہتے ہیں کہ بھائی کب تک علم حاصل کرو گے عمل کرو عمل سے آدمی جنت میں جاتا ہے عمل سے اللہ راضی ہوتا ہے عمل کرنا چاہیے اسی لیے آپ کو صوفیوں کے یہاں پر علم کا اہتمام نہیں ملے گا ان کے یہاں پر عبادات کا اہتمام آپ کو ملے گا مشہور واقعہ ہیں جو بعض لوگوں نے اپنی کتاب کو زیر میں بھی ذکر کیا ہے کیا ہے مسجد میں امام عبدالرزا کا تر چل رہا تھا اور ایک نوجوان کونے میں گٹنوں میں سر رکھا اور بیٹھا تھا اس کے پاس ایک شخص گیا اور کہا کہ تم جاتے نہیں وہاں پہ شیخ عبدالرزا کا محادیث اتنے بڑے ان کا تر چل رہا ہے وہاں پر حدیث کا کہا کہ وہاں وہ ہیں جو رضا کے ابد عبد الرضا رزاق یعنی اللہ کے آپ سے علم حاصل کر رہے ہیں یا سن رہے ہیں یہاں وہ بیٹھا ہوا ہے جو ڈائریکٹ رزدا سے سن رہا ہے تو آپ کو صوبیوں میں عبادات کا اہتمام ملے گا لیکن علم کے حصول کا شوق نہیں ملے گا بلکہ وہ علم کے نام پر علم لدنی کے قائل ہیں فضر کے طور پر آتے نا لدنہ علم خضر کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تفصیل دیا تھا لہٰذا ان کے ہاں خضر ولی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام نبی اور ولی کے پاس ایک خصوصی مخفی سینا بسینا والا علم اس کے حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا لہذا طریقت کا علم جو ہے یہ شریعت, شریعت کے علم سے افضل ہے اگر اس پہ ہم تفصیل سے پھاس کر کے بہت وقت دلا جائے گا لیکن صوفیوں کے ہاں ایسا ہے تمہاری شریعت تمہارے پاس رکھو ہمارے کو تریقت کافی ہے کیونکہ شریعت ایک دم شریعت شروع سے شریعت وہ شروع کا ہے آگے شریعت طریقت معرفت حقیقت اس کے بعد کی لیکن واقعی اگر دیکھا جائے تو اور ایک قدم آگے جائے مصیبت سے تو بربادی ہے وہ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کئی صوفی بعد میں جا کے وحدت کے وجود کا عقیدہ اپنا لیتے ہیں اور اس کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اللہ جیسی طرح سے ابن عربی یا اس طرح کے لوگوں نے کیسے بےہدا دعوے کیے تو اس کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے کیوں ہے یہ جہالت کی وجہ سے عبادت کا اہتمام لیکن علم سے اعراض کون سا علم قرآن و سنت کا علم لہذا علم اگر نہیں ہوگا تو گمراہی آئے گا علم ہی تو ہے جس کے ذریعے سے ایک انسان گمراہی سے بچتا ہے اسی لیے اللہ نے کتاب نہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا کہ آپ اس کتاب کو سمجھائیں کتاب و حکم لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے علم کو ذکر کیا استفار سے پہلے اس میں دلیل اس بات کی ہے کہ علم کی اہمیت عمل سے پہلے ہے عمل بعد میں ہے علم پہلے ہے ابو कहते کہتے ہیں سوئلہ سفیان ابن عیین ان فضل العلم ابن عیین رحم اللہ سے علم کی فضیلت کے بارے میں پوچھا گیا کہ ان کی فضیلت کے بارے میں آپ کے پاس کوئی بات ہے بتائیے فقال علم تسمع قولہ حین فدہ بھی سفیان ابن عیین اللہ نے فرمایا کہ تم نے شنا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے علم ہی سے تو شروع کیا ہے علم علم ہی سے بات شروع کی ہے الله اللہ تعالیٰ فرمایا جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں بالعمل بعد ذلك اس کے بعد پھر عمل کا اللہ نے حکم دیا فقار وسطمک استغفار کیجئے اپنے لیے اور ایمان والوں کے لیے گناہوں سے استغفار تو یہاں پر آپ دیکھیں گے اس کو حلت الاولیاء میں حافظ ابو نعیم السبانی نے ذکر کیا ہے تو یہاں پر سفیان ابن نے اس آئند سے استدلال کیا اور امام البخاری نے بھی اس سے استدلال کیا اور الصولا میں بھی آپ دیکھیں گے کہ شیخ محمد ابن نے بھی یہی استدلال اسے کیا ہے کہ اللہ تعالی نے ان سے شروعات کی اور عمل کو بعد میں ذکر کیا فعلم پہلے ہے بعد میں استغفار عمل ہے اور وہ ایسا عمل ہے جو قول والا عمل ہے اور علم توغیت کا اس کو اللہ نے پہلے ذکر کیا تو علم پہلے ہے اور عمل بعد میں اسی طرح سے آپ دیکھیں گے امام الباری رحمۃ اللہ علیہ سرماتے ہیں بابل العلم قبل القول والعمل اس بات کا بیان اس بات کا باب کہ علم قول و عمل سے پہلے ہے علم قول و عمل سے پہلے کتاب العلم میں صحیح بخاری میں بات ہو ہے اللہ معنی اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں ای باب فی بیان ان العلم قبل القول والعمل یہ باب ہے اس بارے میں کہ علم قول و عمل سے پہلے آتا ہے اراد ان یعلم اولا ثم یقال و اولن قاروغل کہتے ہیں مراد یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو پہلے جانا جاتا ہے پھر اس کو بولا جاتا ہے اس پر عمل کیا جاتا ہے مث کسی کو ازام دینا ہے تو جا کے اذان دے سکتا ہے یا پہلے ازان جاننی پڑے گی کہ کی کیا الفاظ ہے کسی کو نماز میں رخ اور سجود کہتے کرتے ہیں پہلے جاننا پڑے گا اس کے بعد وہ رخ سجود کر سکتا ہے تو چاہے قول ہو یا عمل ہو پہلے اس کو جانا جاتا ہے پھر وہ بولا جاتا ہے پھر عمل کیا جاتا ہے تو علم قول و عمل سے پہلے آتا ہے فل علم مقدر علس مقدم علیہما بشوف بہت اچھی بات کہی ہے کہتے ہیں اپنے وجود کے اعتبار سے بھی علم ان سے پہلے ہی آتا ہے بولنے سے پہلے معلوم ہونا چاہیے کیا بولنا چاہیے کرنے سے پہلے معلوم ہونا چاہیے کیا کرنا چاہیے تو علم پہلے آتا ہے قول عمل بعد میں آتا ہے وجود کے اعتبار سے لیکن اسی طرح سے علم مقدم ہے شرط میں بھی اور عمل بعد علم شرط کے اعتبار سے بھی مقدم ہے آپ دیکھیے کہ بعد کے لوگوں نے بہت ساری عبادات گنتی کے اعتبار سے صحابہ سے بھی زیادہ کی رات رات بھر سو سو رقطیں پڑھنا اور نہ جانے کتنا لیکن نبی صلی اللہ علیہ اور صحابہ کا عمل کتنا تھا محدود تھا لیکن وہ آلہ تھا وہ عمل کیا تھا آلہ تھا کس وجہ سے آلہ بناؤ وہ ان کے قلوب کی وجہ سے ان قلوب میں اللہ کی معرفت ان احکام کی غرض و غائب ان کی نیتوں کا اخلاص قلبی عمل کی وجہ سے قوت بڑھ جاتی ہے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ یہاں پر کیا فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا صورتوں کو ارب ہے کہ آجم گورا ہے کہ کالا کون سی خاندان کے سے نہیں. مال کو بھی نہیں ہے کہ بہت بڑا مالدار ہے یا غریب ہے نہیں کتنا صدفہ کیا ہے مقدار کو بلکہ وہ دیکھتا ہے تمہارے قلوب کو اور تمہارے امان کو تو امل کتنا نمبر ہے عمل کا دو اور پہلا نمبر کس کا آ رہا ہے قلب کا علم ہوتا ہے قلب میں میراج کی رات میں حکمت کہاں بھری گئی ایمان اور حکمت سینا چاک کر کے آپ کے دل میں ایمان اور حکمت کو بھرا گیا. وَلَا تمہارے غلوب اور تمہارے امال کو دیکھتا ہے تو ان دل میں ہوتا ہے ان دل میں ہوتا ہے تو علم کو مقدم رکھا گیا ہے عمل پر شرط کے اعتبار سے شرط کے اعتبار سے انبیاء اپنے بعد علم چھوڑ کے جاتے ہیں علم کا شرط ہے امبیا آدم علیہ السلام وعلم آدم السما اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو اسما کا علم دیا اور اس بنیاد پر فرشتوں کو بتایا اور آدم علیہ السلام نے بتایا اور فرشتوں کو حکم سد بجا بہت بڑی ہے تو کہا کہ علم قلب کا عمل ہے وهو اشرف اعضاء البدن اور قلب بدن کے سارے آغا میں سب سے اشرف ہے ہاتھ پا زبان آنکھیں کان سارے آگا ہیں لیکن دل دل سارے آغا کا مالک ہے حدیث میں کیا ہے اللہ فر جسد مغ ادا سلحت سلحل جسد کلو ادا فسدت فصد الجسدو اللہ وحی اقل آدمی کے بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اگر وہ صحیح ہو جائے سارا بدن صحیح ہو جاتا ہے اگر اس ٹکڑے میں بگاڑ آ جائے سارا بدن بگڑ جاتا ہے وہ آدمی کا دل ہے معلومات کے انسان کے علم اس کے دل کی صلاح ہو جائے اعمال بدن کی اصلاح اپنے آپ ہو جاتی ہے لہذا علم افضل ہے عمل کے مقابلے میں اور عمل کی تصحیح بھی علم کی وجہ سے ہوتی ہے عمل کی اصلاح بھی علم کی وجہ سے ہوتی ہے احنف کہتے ہیں قال کالا تفق کابل بعض روایت میں ہے توق عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے تھے دین کی گہری سمجھ حاصل کر لو اس سے پہلے کہ تم قوم کے سردار بنو یا تمہیں قوم کا سردار بنایا جائے تسودو سید تم سید بنو سید سردار کو کہتے ہیں قوم کا سردار بن جائے آدمی اس سے پہلے ان حاصل کرو کئی اعتبار سے ممکن ہے تمہارے اندر بڑا پن آ جائے اور پھر تم علمی مجالس میں آنے سے رک جاؤ اور ہوتا ہے سا. جب آدمی کے پاس کوئی عہدہ آ جاتا ہے تو آدمی علمی مجالس میں آنے سے گریز کرتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو مزید یہ کہ جب تم سردار بن جاؤ گے تمہارے فیصلے تم غلط ہوں گے لہذا سردار بننے سے پہلے علم حاصل کر لو تاکہ جب سرداری تم کو ملے تو تمہارے فیصلے صحیح ہو جائے تبک کہ چار چیزیں دس سے سیکھ لی پانچ چیزیں دس سے سیکھ لی اور آدمی جو ہے اپنے آپ کو علامہ سمجھنے لگے جو کہ آج کل واٹس ایپ یونیورسٹی سے ہو رہا ہے عام طور سے آج کیا کر رہا ہے آدمی واٹس ایپ پہ ہی پڑھ لیتا ہے کتاب پڑھنے کے لیے وقت میں پڑھتا ہوں نا کیا پڑھتا ہے واٹس ایپ پہ روزانہ میسج آتے ہیں ماشاءاللہ اس مدرسے سے فراغت والا آدمی بڑا بھیانک ہوتا ہے اس کے علم میں کوئی سبات نہیں اس کے علم میں بلکہ ایسے آدمی بے چین و تبدیل کی گھبرا و پریشان اور کنفیوز ہوتا ہے سارا علم گڑمٹ ہو جاتا ہے کوئی تقدیم و تاخر اس میں نہیں کوئی تثیر اس میں نہیں کوئی تحقیق اس کے اندر نہیں اور کوئی اس کے اندر اثر بھی نہیں ساری چیزیں اس میں ختم ہوتی لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ علم حاصل کرے گہرائی کے ساتھ گہرائی کے ساتھ کیسے حاصل ہوتا ہے گہرے علم والوں سے لینے سے گہرائی کے ساتھ کیسے آتا ہے دھیان دینے سے گہرائی کے ساتھ کیسے آتا ہے تردیب چھوٹے ان سے بڑے ان کو کی طرف جانے سے اس طرح سے آدمی گہرا حاصل کر سکتا ہے تو امام البخاری نے حضرت عمر کا ایک عورت بیان کیا ہے امام الباری فرماتے ہیں یہ نہیں کہ سردار بننے سے پہلے بلکہ سردار بننے کے بعد بھی چھوڑنا نہیں ہے کہ کوئی آدمی دلیل لے کے کھاتے حضرت عمر نے کیا کہا علم حاصل کرو امام الباری کہتے ہیں وہ تو احتیاط کے اعتبار سے کہا وہ قاعدہ نہیں بتایا کہ سردار بننے کے بعد چھوڑ دو بلکہ کہا کہ, کہ صحابہ نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی بڑی عمر میں علم حاصل کیا ہے یہ نہیں کہ بچپن میں ہی حاصل کریں بچپن میں حاصل کرنا ضروری ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ یہ بات کی عمر میں علم حاصل کرنا ہیں احمد ابن محمد ابن ایوب کہتے ہیں جو صاحب المغازی ہیں کہتے ہیں اجتمع الناس الى صفیان ابن لوگ سفیان ابن اینا کے پاس جمع من گئے الناس الى هذا العلم سفیان ابن رحم اللہ نے پوچھا ذرا بتاؤ لوگوں میں سب سے زیادہ علم کا محتاج کون ہے لوگوں میں سب سے زیادہ کون ہے جس کو علم حاصل کرتے رہنا چاہیے فسکتو لوگ چپ ہوئے گئے تو تکلم میں ابا محمد چپ رہے تھوڑی دیر جواب نہیں آیا تو کہا کہ آپ ہی بتائی ابو محمد کی بنیاد ہے آپ ہی بتا دیجئے کون ہے لم کے سب سے زیادہ حاصل کرنے کے محتاج علماء ہیں یعنی جاہل علم حاصل کریں یہ تو ہی ہے ہی ہیں لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ علم آ جائے تو علم حاصل نہیں کرنا ہے بلکہ وہ زیادہ محتاج ہے علم والے کہ اپنے علم کو بڑھاتے رہیں کیوں احت ودا علی کام اکبا اس لیے کہ ان کا کسی چیز کو نہ جاننا زیادہ بدنما ہے زیادہ برا ہے زیادہ قبی ہے زیادہ لے ان نہ تو نہلون اس لیے کہ وہ لوگوں کا مرجے ہوتے ہیں اور لوگ ان سے پوچھتے ہیں اگر وہی جواب نہیں دے پائے تو لوگ جائیں گے کہاں پر اور اگر وہ غلط جواب دے دیں تو لوگ گمراہ ہو جائیں گے کیونکہ لوگ ان کی بات مانتے ہیں ایک عام آدمی اگر غلط راستے پر چلے تو گمراہ ہے لیکن اگر ایک عالم ہے وہ نہ جانتا ہو اور بغیر ان کے کچھ بتا دے لوگوں کو تو سارے ماننے والے کیا ہوں گے گمراہ ہوں گے تو علم کا سب سے زیادہ محتاج وہ ہے جو علم والا ہے کہ اس کو اپنے علم پر قناعت نہیں کرنا چاہیے بلکہ مسلسل علم حاصل کرتے رہنا چاہیے حلیت الاولیاء میں حافظ ابو نعیم نے اس کو روایت کیا اور اسی طرح سے ابن عبد البر نے جامع بیان العلم میں بھی یہ روایت قتل کی ہے علم کے بغیر اگر آدمی عبادات کرنے لگے اسی لیے پہلے ہم نے جو نقطہ دیکھا ہے کہ علم سے پہلے عمل میں پڑھنا اس طرف کا منہج نہیں ہے اس لیے سعید ابن عبد العزیز کہتے ہیں کہ عزیز المدینہ عمر ابن عبدالعزیز اور رحمہ اللہ نے جو مسلمانوں کے خلیفہ گزرے ہیں انہوں نے اہل مدینہ کو خط لکھا اور اس خط میں لکھا ان من تعبد بغیر علم ان بغیر علم کا نا مایوس مما کہ جو آدمی ان کے بغیر ہی عبادات میں لگ جائے ان تو حاصل نہ کرے عبادت گزاری میں لگ جائے ایسا آدمی بھلائی سے زیادہ بگاڑ کرے گا اصلاح سے زیادہ بگاڑ پیدا کرے گا سلاح سے زیادہ فساد پیدا کرے گا ایسا آدمی سب بگاڑ ہی بگاڑ لائے گا کیوں ان کے بغیر عبادات بتا کا دروازہ کھولتی ہے ان کے بغیر عبادات بیدار کا دروازک ہوتی ہے ایسا جذبہ دین کا ایسا جذبہ جو دین کے علم کے تابے نہ ہو دین کا ایسا جذبہ جو علم کے تابے نہ ہو وہ بیدار تک لے جاتا ہے اب دیکھیں نا سارا کا کیا ہوا علم نہیں لیکن اس علیہ السلام سے شدید محبت اللہ سے شدید محبت اس علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور تین کا تیسرا بنا دیا اور عبادات میں لگے تو رہبانیت ایجاد کر دی شد اور وداق دونوں میں مبتلا ہوئے کیوں؟ اس لیے کہ علم ان کے پاس نہیں تھا بغیر علم کے دینداری گمراہی کی طرف لے جاتی ہے بغیر علم کے دینداری گمراہی ہے تو ہی گمراہی ہے لہذا کہتے ہیں یہ کہ جو آدمی علم کے بغیر ہی عبادت گزاری گا وہ بھلائی کے مقابلے میں برائی میں زیادہ منتخب ہوگا اس کا منتخب ہوگا صلاح سے زیادہ فساد کرے گا حسن بصر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں العامل على غیر علم قسالك على غیر طریق علم کے بغیر عمل کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی راستہ چھوڑ کے چلنے لگے ہیں راستہ چھوڑ کے چلنے لگے ہیں وَالْعَامِلُ عَلَىٰ غیر علم مَا يُقْسِدُ أَكْثَرُ مِمْ مَا يُقْسِدَ بغیر علم کے عمل کرنے والا فساد زیادہ کرے گا اصلاح کم کرے گا فطلب العلم فربن لا بل عبادت علم ایسے حاصل کرو کہ تمہاری عبادات کو نقصان نہ ہو فلب العباد لا لبل علم اور اس طرح سے عبادت بھی مشغول ہو جاؤ کہ علم کو نقصان نہ ہو یعنی عبادت کرو تو علم بھی حاصل کرو علم حاصل کرو تو عبادت بھی کرو فہر نہ طلق العبادت و ترق العلم اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے بھی آئے کہ جنہوں نے عبادت کا اہتمام کیا لیکن علم کو چھوڑ دیا عبادت کا اہتمام کیا اشارہ کس کی طرف ہے خوارج کی طرف صحیح علم کے پاس نہیں تھا انہوں نے عبادات کا اہتمام کیا یہ قراون القرآل قرآن پڑیں گے کہا کہ عبادت کا اہتمام کیا لیکن علم کو چھوڑ دیا حت فرجی ہے على امه محمد صلى الله عليه وسلم تو ان کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ تلواریں لے کر امت محمدیہ اپر ٹوٹ پڑے ولو طلب العلم لم يدلهم على ما فعلوا اگر وہ علم حاصل کر لیتے تو وہ علم انہیں وہاں تک نہیں پہنچنے دیتا جہاں وہ پہنچے وہ علم انہیں وہ راستہ نہ دکھاتا جس پر وہ چل پڑے امت کے خلاف تلوار نکال کر خوارج نے اگر علی اللہ تعالی عنہ صحابہ سے جنگ کی. تو آپ دیکھیں گے کہ اس نوبت یہ نوبت کیوں آئی جذبہ دین کا تھا لیکن دین کا صحیح فہم نہیں تھا گہرا علم کے پاس نہیں تھا اس لیے آدمی دین کے, کے علم کے بغیر اگر اعمال اور عبادات میں مشہور ہوتا ہے تو یہ فساد ہیں بگاڑ ہیں گمراہی کا راستہ کھوتا ہے لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ وہ عمل سے پہلے علم حاصل کرے جامع بیان علم میں یہ امن عبد البر میں نقل کی ہے میں سمجھتا اس مجلس کے اتنا کافی ہے انشاءاللہ مزید باتیں ہم ہاں. آنے والی مجلس میں دیکھیں اب خود اوسا پہ لے کر رکھا ہوں